اب آیا آٹھواں حکم اور ارشاد فرمایا مدد مانگو بس صبر کے ذریعے وصلاح اور نماز کے ذریعے دو چیزوں کے ذریعے مدد چاہو صبر کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو ہمارے ہاں تعبیر کیا جاتا ہے آجزی سے ظلم کے مقابلے میں جیسے آجزی ہو جاتی ہے کوئی کام نہیں کرتا اور بس وہ دعائیں کرتا رہتا ہے صبر ہمارے ہاں مترادب سمجھا جاتا ہے آجزی کا مترادب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی کچھ کام نہیں کر سکتا بس اس کے بعد وہ صبر کرے برداشت کرتا رہے عربی میں صبر اس کو نہیں کہتے عربوں کے ہاں صبر کا مطلب ہے ڈٹ جانا ثابت قدم رہنا مسائب اور تکالیف کے ہوتے ہوئے بھی اپنے موقف سے نہ ہٹنا یہ ہے صبر پستعینوں بس صبر اور اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے یعنی جو مشکلات جو مسائب جو تکالیف زندگی میں پیش آتی ہیں ان کی وجہ سے اپنے موقف کو ترک نہ کر دینا اپنی جدوجہد کو ترک نہ کر دینا جو کام کرنا ہے اسے سے کرو اور یہ نیکی کے کام اگر اتنی ہی آسانی سے ہونے والے ہوتے تو اللہ کبھی بھی صبر کی تلقین نہ کرتا جتنے بھی پروجیکٹس ہیں نا دنیا میں بڑے ان سب میں صبر کی ضرورت پیش آتی ہکتا کہ ایک مسجد بنانے آپ اگر چلے جائیں تو اس میں بھی اگر یہ ثابت قدمی نہیں رہے گی تو مسجد بھی نہیں بنتی ایسے بے صبرے ہوتے ہیں کہ حکومتیں تلاش کرنے چلیں اور ایسے بے صبرے کہ وہ کہتے ہیں کسی طرح حکومت ملے اسلام نافذ کریں اور یہ چیزیں اور ثابت قدمی اتنی بھی نہیں ہوتی کہ دس پندرہ سال میں لڑکے ایک جماعت کی دو بن جاتی ہیں تین بن جاتی ہیں جب مشکلات آتی ہیں مسائب آتے ہیں پیسے کی قربانی جان کی قربانی وقت کی قربانی یہ چیزیں دینی پڑتی ہیں تو پھر اپنے موقف پہ ڈٹتے نہیں ہیں اللہ نے فرمایا ڈٹ جاؤ یہ ہے صبر پرووں کے ہاں یہ مفہوم اسی لیے آگے ایک جگہ آیا دوسرے پارے میں کہ بشری صابرین بشارت دے ان لوگوں کو جو اپنے موقف پہ مضبوطی سے قائم رہے اذا اصابت ہم مصیبہ جب مصیبت ان کو پڑی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہٹ گئے وہ صابری نف الباسا ایک جگہ فرمایا ہمارے وہ بندے جو ڈٹے رہے اپنے موقف پہ جب ان پہ مصائب آئے تکالیف ایک چھوٹی سی مثال مسجد کی لے لیں مسجد بنانی شروع کی دس آدمی مل گئے کہا یہ پروجیکٹ ہم بناتے ہیں اسے اب جب آئی نا مصیبت پیسوں کو اکٹھا کرنا ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے یا اور اس طرح کی مصیبتیں مشکلات تو دس سے آٹھ ہو گئے اور آٹھ سے چار ہو گئے اور چار سے پھر دو ہو گئے پھر ایک ایک, ایک, ایک دو کے سر پہ پڑ جاتی ہے وہ بےچارے پریشان ہوتے ہیں کہ یار شروع تو سب نے کیا تھا اب میرے ذمہ پڑ گئی یہ ثابت قدمی جب نہیں رہتی تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروجیکٹس فیل ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں آپ اس معیار پہ مسلمانوں کو اس زمانے میں جانچ لیجئے یہ اسی لیے کوئی بڑا تعمیری کام نہیں کر پاتے کہ ابتدا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور ہوتے ہوتے ایک ایک کر کے سلپ کرتا ہے اور پھر بیچارے دو چار ہی آخر پہ رہ جاتے ہیں اور یہی چیز یہودیوں نے کی حضرت موسا علیہ صلاح والسلام کے ساتھ انہوں نے کہا اس شہر پہ حملہ کرو یہ شہر اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے خدا نے کہا یہ شہر تمہارا ہے انہوں نے کہا موسا آپ تشریف لے جائیے آپ کا پروردگار جائے اور جا کر لڑو انا ہونا کا عیدون ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں اور جب وہ شہر فتح ہو جائے اور آپ دونوں بھائی چلے جائیں تو پھر ہمیں اطلاع بھیج دیں ہم بھی حاضر ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا ربیلا عملے کو اللہ نفسی واقی اللہ ایک مجھے اپنی جان پہ اختیار اور ایک یہ میرا بھائی ہارون ہے علیہ مسلط وال اللہ ہم دو حاضر ہیں اور پھر انہوں نے بد دعا دی اور انہوں نے کہا اللہ اس نافرمان قوم کے اور ہمارے درمیان بالکل جدائی کر دے ایسے نافرمان مجھے نہیں گویا کہ انہوں نے کہا چاہیے اور اللہ نے کہا, کہا چالیس سال تک کے لیے یہ شہر ہم ان پہ حرام قرار دے رہے ہیں اور چالیس برس تک یہ اس شہر کو فتح نہیں کر سکیں گے ہاتھ آیا ہوا شہر اور ہوئی بھی فتح ان نالائکوں نے ڈبو دی کیوں اس کی وجہ یہ کہتے موسا علیہ صلاح وسلام کے کو تنہا چھوڑ دیا نا تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے پروجیکٹس بڑی چیزیں تعمیر کے کام بڑا صبر چاہیے اس کے لیے ڈٹ جانا موقف پہ کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اللہ نے فرمایا وسط بس تعینوں صبر اور اللہ سے مدد مانگو ایک تو صبر کے ساتھ یعنی تم میں اخلاقی چیز یہ ہونی چاہیے کہ جن بڑی چیزوں کو تم شروع کرتے ہو مسائب تکالیف پریشانیاں آئیں گی برداشت کرو مت بے قرار ہو جاؤ مت یہ سوچو ہم نے چھوڑ دینے ہیں کام بس اور نماز کے ذریعے خدا سے مدد چاہو اسی لیے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے حضرت عبداللہ ابن باس رضی اللہ عنہ سفر میں تھے اور اطلاع آئی کہ آپ کے بھائی قسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے ان کا انتقال ہوا تھا سمرکند میں ابھی بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے تو وہ اپنے سواری سے اترے اور دو رکتیں پڑھی انہوں نے اور نکا اللہ نے فرمایا ہے بے صبر وسالا اور اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے میں نے اللہ سے مدد مانگی ہے کہ اس صدمے کو برداشت کرنے کی ہمت مجھے دے, دے وہ انا اور یہ چیز ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے یا تو صبر کی طرف کہ یہ صبر کا کرنا اگر ہم اس کے مطابق تفسیر کریں تو پھر یہ ہوگا کہ وہ انہا اور اس صبر کا کرنا لطبیرتن بڑا گراں گزرتا ہے بہت بڑی چیز ہے اللہ مگر وہ لوگ علی الخاشرین جو خوشبو والے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں اور اگر ہم اس کا ترجمہ کریں انہا ہا کی ضمیر کہتے ہیں قریب ترین جو لفظ آیا ہے وہ سلاد ہے اس کی طرف لوٹائی جائے تو پھر ترجمہ یوں بنے گا کہ بھائی انا اور یہ نماز کا پڑھنا لقبیرتن اس کی پابندی بڑی گراں گزرتی ہے نفس پر اللہ آل الخواشین مگر وہ لوگ جو خوشو والے ہیں ان کے لیے کوئی گرانی نہیں ان کو کوئی مشکل نہیں لگتی اور بعض مفسرین نے ایک تیسری بات اختیار کی وہ کہتے ہیں یہ صبر اور سلاد دو لفظ آئے ہیں نا ان کے ذریعے کرنا کیا ہے اللہ نے کہا ہے مدد مانگو تو وہ کہتے ہیں وہ مدد جو ان دو ذرائع سے ان دو چیزوں کو اختیار کر کے حاصل کی جائے گی وہ مدد لطبی بہت بڑی چیز ہے لگتی ہے یعنی یہ راہ بڑی مشکل لگتی ہے اللہ علخواشین کوئی مشکل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو خشو والے ہیں جو جھکنے والے تو کچھ کہتے ہیں کہ ہاتھ کی ضمیر لوٹی سبر کی طرف کچھ کہتے ہیں سلاد کی طرف اور کچھ کہتے ہیں یہ راہ جو ہے کوئی مشکل نہیں اللہ نے فرما ان حال ان یہ بہت مشکل ہے اللہ خاشین وہ کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اللہ ان لوگوں کے لیے جو آپ کے اسی قول کے مطابق خوشبو والے ہیں. اگر تو مانا جائے اس سے کہ مراد اللہ تعالی کی یہ ہے کہ یہ صبر بڑی مشکل چیز ہے تو, تو سمجھ میں آتی ہے بات آسان ہے اس کی تو, تو کی غالباً ضرورت نہیں اگر مانا جائے کہ ہاں کی ضمیر صلاح کی طرف لوڑتی ہے کہ انا یہ نماز بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے جو خشو سے کام لینے والے ہیں تو مطلب یہ کہ نماز کی پابندی نقص پر گرا گزرتی ہے نماز کی پابندی کرنا اور جماعت سے پڑھنا اور اس کی پابندی کرنا یہ بڑا شدید کام ہے اس کی توفیق بس اللہ ہی دے تو دے ورنہ بندہ پھسل جاتا ہے لبیرا بڑی گراں ہے پابندی ہونا دشوار ہے اللہ علخواشین مگر وہ لوگ جو جھکے ہوئے ہوں خشرہ کا مطلب کسی چیز کا جھک جانا خشرہ فی بسا ہی آدمی اس کی نگاہ جھک گئی فلاں آدمی اس کی چال ڈھال میں جھکاؤ آ گیا فلاں آدمی اس کی, اس کی گفتگو میں خشو آ گیا یعنی آہستہ آواز سے بات کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ جو جھکے ہوئے ہیں بعض لوگوں کو دیکھیے چال ڈھال انداز گفتگو ہر چیز سے کیبر ٹپکتا ہے بڑائی ٹپکتی ہے اور بعض لوگوں کو دیکھیے چار ڈال سے گفتگو سے ملنے کے انداز سے پتا چلتا ہے کہ آدمی مٹا ہوا ہے کچھ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا یہ ہے وہ خوشبو کہ مٹا ہوا ہونا آجزی کا ہونا کہ ہر آدمی کو اپنے سے بہتر ہی سمجھے اللہ نے کہا ہے جن لوگوں میں آجزی ہوتی ہے نا ان کے لیے نماز کی پابندی کوئی مشکل نہیں کیونکہ نماز کا نہ پڑھنا یہ خود کبر کا ایک شعبہ ہے متکبر ہونے کا ایک شعبہ ہے یہودی نہیں پڑھتے تھے ان کی تعلیمات میں آپ دیکھیے گا یہودیوں میں بہت سے گروپس ایسے تھے وہ آ کے نماز اپنی عبادت گاہوں میں عام لوگوں کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے وہ کہتے تھے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یہ ہماری توہین ہے اور وہ پیسے دیتے تھے اپنے مذہبی رسومات کے لیے اور وہ کہتے تھے کہ ہماری بیٹھنے کی جگہ الگ بنائی جائے یہ اب تک بھی ہے ان کے یہاں جو زیادہ پیمنٹ کرتا ہے سینگاگ میں اس کی جگہ الگ بنائی جاتی ہے تو اللہ نے کہا یہودیوں یہ نماز کی پابندی جو ہے نا یہ بڑی مشکل ہے مگر اس کے لیے جو متکبر نہ ہو آسان ہے متکبر ہو تو بہت ہی مشکل ہے متکبر ہوگا تو عام لوگوں کے ساتھ آ کے پڑھے گئی نہیں اور یہی حکم یہاں شریعت میں لگائیں تو فکاہ نے لکھا ہے کہ تالاب پر وضو کرنا یہ افضل ہے بنسبت نلکے کے اور اپنے گھر کے گھر کا تو نہیں ہے نلکے کا مسجدوں میں نلکے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اس کی نسبت تالاب پہ وضو افضل ہے اور کہتے ہیں اس لیے کہ تالاب پہ بیٹھ کے جو وضو کرے گا نا تو وہ نفس پہ زیادہ گراں گزرتا ہے جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس نے ایک جھپکا مارا پانی کا چہرے پہ اور کچھ خیال نہیں کیا وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور سارے کپڑے اس کے بھی گیلے اور وہ تھوکتا ہے کیسے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں بڑی گرانی ہوتی ہے نا طبیعت پہ وہ کہتے ہیں وہاں بیٹھ کے ذرا وزو کرو نا تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تمہاری بھی یہ جو چیز ہے وہ کہتے ہیں اس وجہ سے افضل ہے کہ نفس پہ بوجھ پڑتا ہے یہی حال نماز میں بھی ہوتا ہے کہ ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہے اب کپڑوں سے بو آ رہی ہے گندے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں آدمی کہتا ہے نماز تو پڑھنی ہے مگر کدھر پھنس گیا ہوں آئندہ سے ادھر ہو جایا کروں ادھر ہو جایا کروں آم لوگوں کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو کبر کو کم کرتی ہیں اور آدمی پھر اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں مجھے ایسے نہیں سوچنا چاہیے یہ چیز کہ نے کہا ہے نماز بڑی گراں گزرتی ہے ان پہ جو متقبر ہیں مفہوم یہ اور جو لوگ خوشبو والے ہیں ان کے لئے کوئی مشکل نہیں